آخری اشیاء کی ہے ہم نے تو اپنے اساتذہ اور اپنے مشائف کو دیکھا میرے استاد تھے بڑے ہی میرے محسن استاد جن کی میری زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے میں اپنا روحا روحا ان کے احسانات اور شکر گزاری کے سامنے سمجھتا ہوں کہ وہ جھکا ہوا تو بھی ان کا میں حق ادا نہ کر سکوں حضرت مولانا محمد امین اور اقزئی رحمۃ اللہ علیہ ہنگو کے رہنے والے تھے میں ان کے پاس پڑھا اور پڑھا انہوں نے ہماری تعلیم اور تربیت کے اندر حصہ لیا مدت العمر ساری زندگی ہم نے ان کا یہ معمول دیکھا کہ رمضان المبارک یکم رمضان المبارک کو مسجد کے اندر متقف ہو جایا کرتے تھے اور پھر عید کی رات مسجد میں گزار کر عید کی صبح اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لے کے جایا کرتے تھے ساری عمر ہم نے ان کا یہ معمول دیکھا اور ایسا رمضان اور ایسا ایک ایک دن اور رات اس کی وصول کرتے تھے کہ لگتا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی رمضان المبارک آ گیا ایسا لگتا تھا جیسے بس اب ہر چیز ختم ہو گئی محدث تھے بہت بڑے حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے پاکستان کے اندر اسماع الرجا اور جرح و تعدل اور حدیث کے سب سے بڑے ماہر عالم سمجھے جاتے تھے اگرچہ چونکہ دیہات میں رہتے تھے لوگوں نے ان کا اتنا نام نہیں پہچانا جتنا پہچاننا چاہیے تھا دیہات کے علماء کو لوگ عام طور پر نہیں پہچانتے لوگ شہروں کے علماء کو پھر بڑے شہروں کے علماء کو عام طور پر جانتے ہیں ان کے پاس چونکہ ذرائع ہوتے ہیں ایسے کہ جس کے ذریعے سے ان کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے تو جب اعتکاف میں جایا کرتے تھے تو حدیث کی کتابیں ان کے کتب خانے سے بہت بڑا کتب خانہ تھا ان کا آخری عمر کے اندر بھی کوئی میرا اندازہ یہ ہے کوئی اسی لاکھ یا ایک کروڑ روپئے کی کتابیں تو انہوں نے آخری چند سالوں کے اندر خریدی تھی تو بہت بڑا کتب خانہ تھا شوق ان کا دو شوق تھے بس ان کے ایک کتابیں خریدتے تھے اور ایک مہمان نواز تھے کے مہمان نواز ایسا دسترخوان ہم نے نہ وزیروں کا دیکھا ہم نے اللہ جانے ہر قسم کے لوگوں کے دسترخوان دکھائے ہیں صدر پاکستان کا دسترخوان بھی دکھایا ہے وزیروں کے دسترخوان بھی دکھائے ہیں مگر ان جیسا دسترخوانوں نے کسی کا نہیں دیکھا جو اللہ جل شاہ نے اس فقیر کو اس دیہات کے اندر جہاں پر کوئی ذرائع اسباب بھی نہیں تھے سڑک بھی بہت بعد کے اندر بنی وہاں اللہ چالیہ شاہ رن مانوں کا جو اکرام کرتے تھے جو خدمت کرتے تھے انسان حیران ہو جاتا تھا اور ہر ایک کی طالب علموں کی دور دراز سے مدرسوں کے طلبہ آتے تھے ان کی بھی یہی خدمت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بھر دے درجات کو بلند فرمائے تو کتاب جو بھی محدث تھے حدیث سے شغل تھا تو اعتکاف کے اندر جو ان کا مؤکف بنتا تھا اس میں حدیث کی کتابیں لائی جاتی تھیں طلبہ لا کے رکھتے تھے ڈھائی ڈھائی سو تین تین سو چار چار سو حدیث شریف کی کتابیں مختلف وہ مؤتف کے اندر الماریوں کے اندر لگائی جاتی تھی وہ اس کا مطالعہ کسر کے ساتھ فرماتے تھے ایک دفعہ میں کیا میں نے کچھ اعتکاف اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی جب تک وہ حیات تھے میں احتکاف انہی کے پاس کرتا تھا وہ کسی اور کو اتکاف نہیں کرنے دیتے تھے اپنے ساتھ کیونکہ ہمارے شیخ فضر مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کا علاقہ بھی ان کے قریب تھا تو جو وہاں آتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اتکاف کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہتے تھے کہ تم کلبا شریف چلے جاؤ مفتی, مفتی مختار الدین صاحب کے پاس اتکاف کروں خود وہ ہم جب آخری اتکاف ہم نے کیا ان کی وفات سے پہلے تو تین لوگ تھے تقاف کے اندر ایک وہ تھے ایک میں تھا ایک صاحب اور تھے بشال کے ہمارے ایک عالم دوست ہیں وہ تھے صاحب وہ بھی ان کے بڑے پرانے شاگرد تھے تو ایک دفعہ میں جب ان کے کے اندر گیا تو اتنی حدیث شریفی کتابیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوا میں نے کہا دس دن ہے اور دس دن کے اندر یہ سینکڑوں حدیث شریفی کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ پڑھیں گے دس دنوں کے اندر تو میں میرے تعجب کو انہیں محسوس کر لیا تو مجھ سے کہا کہ یہ حدیث حدیث شریف اور میری غذا بن چکی میں حدیث شریف کے بغیر رہ نہیں سکتا جیسے کہ کوئی آدمی کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا تو کہا یہ اللہ تعالیٰ نے میری غذا بنا دی ہے تو اسی لیے شب و روز تلاوت کے بعد جتنا وقت بچتا ہے تو اسی کے مطالعے کے اندر گزرتا ہے اور ہم نے ان کے خانے میں دیکھا بات اس طرف چلی گئی کہ سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے اوپر حدیث شریف کی خاص طور پر چونکہ ان کا خاص موضوع تھا اس کے ابتدا کے اندر کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں باہر سے چھت کی آتی ہیں خاص طور پر ان کے پہلے تین چار صفحے خالی ہوتے ہیں بلینک ہوتے ہیں آخر کے اندر بھی تین چار صفحے بلینک ہوتے ہیں وہ جلد بندی کے لیے رکھے جاتے ہیں ان صفوں کے اوپر باریک خط سے اتنا خوبصورت لکھتے تھے جیسے موتی پروئے ہوئے ہوں جیسے کسی نے موتیوں کی لڑی ہو خط اتنا خوبصورت اور پیارا تھا عربی کا خط عربی لکھتے تھے تو اس پر حوالے لکھتے تھے پوری کتاب میں جہاں جو چیز امپورٹینٹ نظر آئی تو کتاب کے شروع کے اندر اس کا حوالہ لکھا کرتے تھے کہ تاکہ دوبارہ مطالعے میں اگر نکالنی پڑے تو آسان یہ چاروں صفحے باریک خط کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ریفرنسز کے ساتھ یہ بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے اور آخری تھی چار صفحے بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں اور مجھے حیرت ہوئی ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ زہبی کی تاریخ الاسلام ہے پچاس جلدوں کے اندر حدیثیں اس میں بہت زیادہ دیگر چیزیں بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ کام بندہ ایک کتاب میں کر سکتا ہے دو جلدوں میں کر سکتا ہے تین والیومس میں کر سکتا ہے تو میں نے جا کر ایک دفعہ تاریخی کی تاریخ الاسلام کی چونتیسویں جلد نکالی تو وہ بھی اسی طرح بھری بھی تھی جس طرح پہلی جلد بھری ہوئی پھر میں نے پچاسویں جلد نکالی تو وہ بھی اسی طرح بھری بھی تھی حوالوں سے جس طرح پہلی جلد بھری ہوئی تھی میں حیران رہ کے کہ اللہ تعالی نے ان حضرات کے اوقات کے اندر کتنی برکت